گوپی لین پدر مجرا سا لین پدر تاریخ تقدیر عثمان ام اللہ شریف نائق ہے جو ہر کس کا رم ہے ہر امیر کا ہر غریب کا हर छोटे का हर बड़े का हर प्याह का हर सते हर एक जरूरत का पता है और हर एक जरूरत पूरा करने की और पूरी ताकत और कुदरत वो सा भी हालात اور پیدا ہوں والے خیالات کو واپس اور آگاہ نبی کریم صلی اللہ والے ہی رسم کا ارچار نگرانی ہے کہ اللہ کی نگاہ تو ظاہر سے رنگ ڈنگ سے لباس پہ نہیں ارا قرو بے کم اللہ کی نگاہ سارے ضلع سے ہے کہ نہ اندر کسی قسم کے خیالات اور سوچ پیدا ہوئی ہے اور پھر کسی کر رہی ہے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سل اندر خیالات پیدا کرتے ہیں शामिल अल्लाह फरमा देने बी तू बचते रहा करो بدگانیاں گناہ بری سوچ اچھی بات نہیں اللہ سڈے بدل بدل کے مختلف مہینے مختلف دن مختلف اوقات لیا رے اگر سڈے دل اندر اچھی سوچ ہے نیکی دا جذبہ ہے اچھے کام کرنے کی طرف ہے سارے سارے وقت یقین اجرو ثواب نر پور ہوئے خالی نہیں پہن کے ان شاء اللہ اکرام رضوان اللہ ہمجماہی ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے سن انسان پیدائشی طور پہ لالچی سے ہے ہی اس حقیقت اللہ اللہ فرما دینے کہ اصل یہ فطرت اندر ہی لالچ رکھ دیتا ہے اللہ کرے کہ وہ لالچ سا نیکی کا لالچ ہوم کر لالچ ہو کرام رضوان اللہ ارشاد گرامی کے ذریعے پہلے امتوں کے بارے اندر جس ویلے سنیا کہ انہوں دیا عمرہ بڑیاں لمبیا لمبی سن چ حضرت نوح علیہ السلام عمر کا قرآن نے <سلام> کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم اندر ساڑھے نو سو سال ہے لگایا جائے تو دس بارہ پشتا گزر جانیاں نے ساڑھے نو سو سال بلکہ یہ سن. سنیا رزوان اللہ فجم آئی کہ پہلے لوگوں کی عمر لمبیا سن طویل زندگیاں گزار کے گئے کہ دل اندر ایک لالچ پیدا ہوا ایک رشت پیدا ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کے, بھی ہوں اور رج رج کے نیکیاں کریں وسلم جن لمبی عمر ملے اور نیکی کرتا ہوئے وہ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب عمر لمبی ہو نیکی تو حاصل ہو رہی وہ شخص کیمبی ہوئے پرواز وہ بڑا ہی وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے وہ گاہ پلڑا جڑا ہے وہ پارا ہو رہا اللہ کی نا پرواہ کر دل اندر یہ حضرت پیدا ہوئی کے بھی لمبیاں بھی طرح عرصے تک اللہ کی عبادت کرتے اللہ تعالی نے اس حسرت اور افسوس کا علاج اور مداو بنا کے قرآن مجید اندر اپنے قوانین بیان کر دیتے ایک قانون فروایا جا شخص ایک نیکی کرے گا میں انہوں کم از کم دس گنا ازر ضرور دے گا باد روایات اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ج کی رات جس اللہ ولہ تشریف لے گئے اللہ نے اپنے پاس آپ بلایا نماز دیا کہ اپنی امت واسطے پا نماز دن اور رات اندر لے جا خوشی نہ اللہ کی طرف ایک مریضا لے کے قبول کر کے واپس تشریف لیا رہے حضرت موسا علیہ اسلام ملاقات ہو جاتی کوئی خاص پیغام ملے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے بھائی موسا علیہ السلام اللہ نے میری امت واسطے ہر دن اور جی پر اسی تقسیم کیتے ہوئے اگر ایک نماز کا وقت آ جانا نماز موسا علیہ السلام حرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ میں اپنی امت بڑی آنکھ بائش کی بڑی آفمائش کی انی آلج تو بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نو بڑا آزمایا ہے لوگ نماز نہیں جی پڑھتے یہ بہت زیادہ نے اللہ دی بارگاہ در درخواست کرو اللہ تھوڑی حدیث لمبی ہے آپ نے اللہ دی بار گاہ در در درخواست کی تھی اللہ نے دس مبارک دی چالی باقی رہی علیہ السلام نے گفتگو ہوئی آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے چار ہی بہت پیار ہے کسا ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دیتے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ کو آپ فرما دے گئے اللہ کو آپ کرتا چلا گیا حتیٰ کہ پنچ باقی رہ گئے موسیٰ علیہ السلام اجے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی زیادہ نے وہ درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مشورے سے فرمایا اے میں یہ ہن اپنے رب کو شرم ہونے لگ پی پہ چلے معاملہ یہ پنجی رہ گئی نے میں ہن پھر کہ یہ بھی زیادہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند آئی پڑھ لے گا میں شمار کر لا قانون جہاں تھی امت جو کی کرے گا میں ان کم, کم دس گناظر ضرور دے دیا لیکن پہلی امتہ دیا زندگی قرآن اندر پڑھ کے, کے ساری زندگی زیادہ کر دے اللہ نے مزید رحمت اور اپنی مہربانی فرمائی اس سورہ قدر اندر اس رحمت اور مہربانی کا بڑا واضح ذکر موجود فرمایا قرآن اپنی آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ لطل القدر اندر ہوا ہے ایک بڑی عزت والی بڑی قدر والی بڑی عظمت والی رات ادر ہو قدر ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لہ القدر کی عزت عظمت اللہ دیہ ہاں مقام اور مرتبہ تنوع کی پتا ہوگی کنا بڑا لئی رت القدر فوائیا اس رات کی قدر و منزلت ایک رات کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ایک ہزار مہینے کی عبادت نالوں زیادہ ہے لس القدر خیر من الفشا یعنی اس امت کا کوئی فرق سنت کے مطابق ایک رات کی عبادت کر لو جی اللہ نے ہر سال رکھ دیتی ہے رمضان رماد راتا چو ایک رات ہے ایک رات کی عبادت کر لو پہلے امتسی سال مہینے کی عبادت نالو زیادہ بہتر اور تراسی اچھا سال اور چار مہینے ہزار مہینے تو زیادہ بہتر ہے ایک رات اگر اللہ کسی نو دس راتاں ایسا نصیب فرما دے اکرام نال نواز دویا اٹھ سو تینتی سال چار مہینے کی عبادت نالو زیادہ بہتر نے دس لینا ترقا حساب لگانے چلے جاؤ اللہ نے اس امت دیا عمرہ جہیا نے وہ پنجہ ساٹھ سال کے قریب رکھی کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے فیصلہ ہے کہ قیامت جس طرح جس طرح قریب آنی چلی جائے گی انسان انسانوں کی عمران تک نہیں چلیں جانگی اللہ کا ایک قانون ہے وہی مشیت ہے, ہے, ہے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ تر سال ہوئے عمرہ بھی کمو بیش یہ اگے پیچھے ہی نے دو چار سال زیادہ دو چار سال گٹھ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جنہ دیا امرا ذرا لمبیا ہو رہی ہیں ورنہ اور چل رہی ہے تو ایک ایک رات کی عبادت نال تراسی سال چار مہینے سے دس رات اٹھ سو تینتی سال چار مہینے کی یعنی عبادت کا ارض اور ثواب اللہ کے ہاں مرتب ہو گیا حسرت نو اس حسرت اس طرح پوریا دنیا کہ تھی کوشش کرو محنت کرو میرے ہاں ارد اور ثواب کی کمی نہیں اللہ نے وہ خیر و برکت کا مہینہ ساڈے سے لیا گہرا جمعے اسی یہ ذکر کر رہا تھا کہ اج نواں دن گزر رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد للہ اس مہینے کا سولہواں دن گزرا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ موقع انہیں سانک دانوں صحت اور تندرستی ناراضہ ہوا ہے کہ ابھی اس مہینے کی بلاکات کو فائدہ اٹھا لیے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں مہینہ ختم ہو رہا ہے ایام معدودات کے اعلان کے مطابق ایک گنے ہوئے دن جی تیسرا جمعہ اور سولہ دن رمضان المبارک کا گزر رہا ہے دوسرا دھاتا گزر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وی جارے اندر فرمایا او ستو مغ پیرا تن رمادان کے درمیان والے دس دن اللہ کی مغفرت اور بخش کے دن اللہ انہ دنوں اندر اپنے بندیاں نو معاف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ اس امت نو اللہ نے بڑے بڑے انعام دے دیتے بڑیاں رعایت دے دی اگر موازنہ کیتا جائے پہلیاں امتوں دے احکام اور اس امت دے احکام کا تو سان پتا چل سکتا ہے کہ اللہ نے کنیاں رعایتیں سارے واسطے رکھتی بطور نمون رمضان کی ملازمت اے رعایتی ذہن اندر طرح لے آؤ کہ حضرت موسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام امتا دمت جنہوں یو دسارا کیا جانا ہے اہل کتاب جہاں کا نام ہے انہوں کا روزہ یہ کہ وہ افطاری تو بعد رات جس ویسے سو جانگے انہوں کا روزہ ادو ہی شروع ہو جائے اس امت واستے اللہ نے خصوصی ریاست رکھی کہ تسی نیند بھی حاصل کرو سو بھی جاؤ طلوع فجر جس ویل ہو رہی ہوگی اس تو پہلے پہلے شہری کھا لو کھانا کھا لو تا روزہ طلوع فجر تو یعنی نماز فجر دے وقت تو شروع گا جب سو جاؤ ادو تو شروع نہیں ہونا پہلے امت کا روزہ افطاری تو بعد چلو سو گئے وہ شروع ہو گیا اگلے دن تک جاری ہے شام تک لیکن اللہ نے اس امت اکت رعایت دیکھی کہ نہیں صبح کی نماز دا وقت جس ہو جائے صبح دی تو بعد کچھ نہیں کھانا اس تو پہلے سو جاؤ کھا لو اجازت ہے بلکہ رسول کپور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ضرور کھایا کرو بس دوستوں نے یہ غلط سہنی ہے کہ وہ اگر تیری نہیں کھا سکے نیند بیدار نہیں ہوئی نیند تو اٹھے نہیں جا کے نہیں سمجھ دینے کہ وہ سمجھتے نہیں کہ ہن روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے جنوب ات پہ روزہ ابھی کہ وہ سمجھتے نہیں کہ ہن روزہ ٹھیک نہیں درست نہیں روزہ رکھنا چاہیے فرضی روزہ تے کسی طور بھی معاف نہیں ہوں گا اگر تیری نہ کھا دی جا سکے تھے بات صرف یہ ہے کہ سیری اندر برکت رکھی گئی ہے فرمایا, سیری نو کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو اللہ اندر برکت رکھ دی شام تک وہ کافی ہو جائے لیکن شیری نہ کھا سکن کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ہی چڑ دیا روزہ ہی نہ رکھے یہ علاوہ اور بے شمار. اللہ نے اس امت سے رعیتہ نازل فرمائیاں اس امت تے رقمتہ نازل فرمائیاں سابقہ امتہ اور قوما جیڑیاں تھا اس سال پر قربانی دے جانور نو پالتے رہندے لوگ جس ویلے قربانی کا دن آ جانور دفاع کر دے اس کھانا وہ استعمال اندر او نو حرام قرار دے دیتا سکتا کہ یہ کھا نہیں سکتے کسی طریقے استعمال نہیں کر سکتے جانور نو ضبع کرو تو اسی چ لیکن اس امت واسطے حکم آ گیا سکو منہا وا ات اے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی ان امتان کی اللہ نے ایک اے بات بیان فرمائی کریم اللہ علیہ وسلم نے جیسی سانو اب چلا دیتی کہ جی قربانی قبول ہو جاتی تھی آسمان تو اد رہے کشا آ جانور ساڑ کے رکھ دینا اڑا کے لے جانا غائب ہو جاتا جی قربانی قبول نہیں ہوں جانور اتر اور بدبو اور تاخن پیدا ہو جاتی اللہ نے سارا پردہ رکھ لیا نہ سان کھان کی اجازت دے دیے پردہ رکھ لیا وہ جاند ہے کھیری قربانی قبول ہوئی ہے یا کھیری نہیں ہوئی لیکن دنیا اندر کو بندہ دلیل اور رسوا نہیں سابقہ امت اور قومت اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا گناہ کرتا سرشتے آ کے وہ دروازے سے وہ گناہ لکھ دیں دے سن کہ انہیں اے کچھ کیتا ہے سارا کچھ لکھ دو گزرتے وہ دروازے تو پڑھتے کہ رات ان چوری کی ہے. رات یہ اللہ نے کہڑی کہڑی رعایت کا ذکر کیتا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدولت اللہ نے سادت بڑیا ہی اپنی رقم نادر فروائی تو اے حضرت کہ ساری عمر لمبی ہوں ابھی نیکیاں زیادہ کر لیں اللہ نے اس طرح پوری کر دیتی کہ رمضان اندر ایک رات ایسی رکھ دیتی ہے جی عبادت ہزار مہینے والوں زیادہ بہتر ہے اور عبادت بھی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک رات دی عبادت کر لین والے نو اللہ ہزار مہینے دی عبادت تو زیادہ اجر ایسا دیندہ ہے جس طرح دن کا روزہ رکھا ہو ساری رات کا قیام کیتا ہو. ہزار مہینہ گزاریا ہوئے دن نو روزہ رکھ کے ساری رات کو اللہ کے سامنے قیام کر کے تو ایک رات کی عبادت ایسے ہزار مہینے کی عبادت نہ ہو اس ویسے رمضان دا آخری دہا آ رہا ہوں دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے ہوں دے. اس رات کی تلاش واپ حدیث کے الفاظ نے اظہار داخل آخر جس ویل رمضان دا آخری اشر آ جانا شروع ہو جاندہ ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تک کا بے اظہار آپ کمرے ہمت کس لیندے ہمت جان کر لے کہ ہوں اللہ کی عبادت جنگ زیادہ تو زیادہ ہو سکے کر کمرے ہند لات جا دے اور اللہ کی عبادت اندر مصروف ہوتی کدی پرانی مجید کی تلاوت ہو رہی ہے کدی نوافر پڑے جہ رہے ہیں کدی ویسے اللہ کا ذکر ازگار کیا جائے جیسی جا اللہ تو رات جاگ کے گزار دے اللہ کی عبادت اندر وی کا اپنے اہل و عیال نو ازواج کے نو بھی ساری رات جگائی دے کہ اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے تسی محروم نہ رہ سک وہ دھاکا ان اج تو بعد چار دن مزید گزارن تو بعد شروع ہو جائے گا سانو بھی وہ تیاری ہر تو شروع کر دینی چاہیے کمرے ہمت جوان کر لینی چاہیے ارادہ پکا اور پختہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ شاء اللہ اچھے لگا کل قدر ضرور حاصل کرنا پانچ راتیسوی تئیسو پچیسوی ستائیسوی اور انتیسو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان چو رات وہ رات ہے جن کی اینی قیمت ہے جی اینی قدر ہے ہر سال یہاں پنجا راتوں چک رات ہوتی ہے اللہ وہ بدلتے رہتے ہیں کدی وہ کوئی, رات کوئی رات لیکن پنجا چون ایک رات دی. حاصل کر لیے ہر کسی چیز کی کمی نہیں وہ وعدہ بھی پورا ہو سکتا ہے جہاں اندر موجود ہے لیلت القدر خیر من الدر اس رات حضرت آسمان جماعت اور فرشتیاں جب کتنے کوئی شخص اللہ کی عبادت اندر مصروف نظر آن مبارک دین نے اللہ کی رحمت کی بشارت دین دینے کہ تُو اللہ کو انعام حاصل کر لیا جی اللہ کی خاص رحمت ہو گئی نو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اے اپنی اس رات کو تلاش کرنے ان پنجا اندر عبادت اندر مصروف رہی اللہ کے ذکر اندر مصروف رہیے اللہ نوضی کرن کے کمر اندر مصروف رہیے اللہ مراضی کر رہے ہیں نا ہی دراصل مومن کی زندگی کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے سب کچھ یہ آ گیا یہ سب تو بڑی نعمت اور اللہ کا انعام ہے کہ وہ کسی بندے سے راضی ہو جائے کسی بندے نہ ہو جائے اللہ ذرا برابر نقصان بھی گوارا نہیں ابھی اپنا نقصان کرتے رہیے کرتے کر رہیے اللہ نو گوارا نہیں بندے دا نقصان اللہ نو پسند نہیں مسلمان کا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان رقتے چاہیے کانٹا چائے کانٹے کے چبن پتا نہیں اللہ نے یہ کن گناہ معاف کر دیتے ہیں دی اور کن درجے بلند کر دیتے ہیں اللہ کو این تکلیف مومن دی گوارا کوئی چیز رکھ کے بھول گیا ہے وہی ضرورت پہی ہے تلاش کرتا پھر رہا ہے مل نہیں رہی پریشان ہے الاج اندر الفان زبان تو کٹ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے پتا نہیں وہ کن گنا خواب ہو رہے ہیں کن درجے بلند ہو رہے ہیں اللہ کو سارا نقصان برابر پسند نہیں گوارا نہیں روزیا اندر بھی سارے کولو کئی کتا ہو ج کئی ای زبان سے نکل جی نکلنیا چاہیے کئی ایسے کم ہو جاتے ہیں جہے روزے کی حالت اندر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ روزہ بڑی احتیاط کی چیز ہے روزے دار اللہ نے ایک ایسا ہتھیار دے دیتا ہے سو مو جنت ایک ٹال دے دیتی ہے جہد جی دشمن کے حملے نو روکنا ہے سب کو کئی کتابیاں ہو جانی انسان ہونے کی وجہ سے اللہ گوارا نہیں پسند نہیں کہ میرا بندہ روزہ بھی رکھے محنت بھی کرے کوشش بھی کرے کہ یہ پورا پورا اضر اور سواب بھی نہ مل سکے دا ایک علاج اے تجویز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑا جہا صدقہ کر دیو رمضان دے آخری دن عید پڑھن تو پہلے پہلے صدقہ کرتے ہو جاؤ صدقہ تر فکر رکھے وہ تھوڑا جہا صدقہ کر دین دا اللہ اجر اے اگر کہ روزے دار دے روزے اندر جا نقص پی گیا وہ سارا دور کر دیں تاکہ پورا پورا اجر اور سواب مل سکے دی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دان فرمائی جدا عربی اندر نام ہے سو جی اپنی زبان باہر علاقے کہہ دینا باہر علاقے مدینہ منورہ اندر منڈی اندر ایک پیمانہ استعمال ہوتا سر جان چیزاں ماپیاں جانا سن غلہ ماپیا جانا سی کھجورا ماپیاں جانیاں سن ہور اس قسم دیا جنسا او دا نام سی سا او دا وزن او دی مقدار پیمانے تقریباً چائی کلو بندی دو سیر, سیر تو تھوڑا جا بڑا ہے ایک اندازے دے مطابق چائی کلو او دی مقدار بندی ہے جہاں سا مدنی سا سی جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنا سدقل فطر ادا کرنے کا حکم دیا اگر کوئی گلا دینا چاہے تو گلا دے دے گا نہیں دینا چاہتا اور بعدوں کا بعد دقت ہوتی ہے گلا دن اندر گلا لالے تو پھر وہمت نقد کی شکل اندر دے, دے موجودہ دور اندر سارے اپنے ان دنوں ادر گندم کا اچھا آٹا جہاں کھانا پسند کرنے قیمت تقریباً چھ روپے کلو ہے لہذا اس حساب روپئے فی ہے یہ ایسا صدقہ ہے کہ امت کے ہر امیر ہر غریب ہر چھوٹے ہر بڑے فرض سے فرض کر دیتا گیا ہتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بچہ عید پڑھن تو پہلے تھوڑی دیر پیدا ہویا ہے انہیں بھی صدقہ تلفکر دے دیو تھوڑی دیر پہلے وہ دنیا سے آیا باقی سارے صدقات صاحب حیثیت لوگا کے فرض ہیں جنہیں اندر زکات بھی شامل ہے زکات کو بھی قرآن اندر صدقہ ہی کیا گیا وہ ایک فرض صدقہ ہے کچھ نفلی صدقے ہوں نے کچھ فرض سدکے ہوں دے. زکات سارے صدقے کا تعلق حیثیت ہے. حیثیت لیکن یاد رکھو رمضان کا صدقہ سدقت الفطر جہاں نام ہے یہارت یا غربت کا کوئی لحاظ نہیں یہ سارے فرض جیڑے شخص ندقت الفطر دن کی توفیق نہ ہو رہے. تون بقو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی اپنا سب او دیو اور اس قابل کر دیو کہ اپنا صدقہ دے سکے جی پہلے پہلے غریب آدمی اپنا سب کا تل سکتے دے دیو تاکہ وہ اپنا سدکا سے دے سکے یعنی یہ مستقنا نہیں رکھا کسی چھوٹ نہیں ملی یہ سارے مسلمانوں سے چھوٹیا وتیاں فرض تھے اور فائدہ یہ ہے, ہے کہ روزے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی نقص آ گیا ہے اب اور ثواب کٹ ریا سر اللہ نے یہ سب کا قبول کر کے وہ پورا ہی ادر دے دینا ہے پورا ہی سواب دے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ورنہ اللہ کو کی ضرورت پی ہے کہ وہ سارا اتنا خیال رکھ یہ ساری مہربانی نے نا کہ وہ سارا خیال رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ آخری نو یا دس دن احتکاف کروایا رسول اللہ صلی اللہ نے ساری زندگی, زندگی مبارک کا آخری سال بجائے آخری نو یا دس دن دے گیارہ رمضان تو یہ کام شروع کر ایسے کرائن ایسا علامت ظاہر ہو رہی سن نظر آ رہی تھی یہ بات کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف گلاوہ جلدی آ جائے حجت البدا کے موقع تے ہر جگہ تے حج کردیا ہیں امت افراد صحابہ نواب نو آپ بار بار یہ پرمان جائے میرے امی حج دے کم اچھی طرح فکا لو یاد کر لو حج طریقہ پوری طرح جان لو ہو سکتا ہے آئندہ ابھی اتنے جمع نہ ہو سکیے اتنے اکٹھے نہ ہو سکیے اور ایسا ہی ہوا وہ حج آپ کی زندگی مبارک حج ثابت ہوا رونا شروع کر ایسی اللہ نے ایک اشارہ بات فرما دیتی ہے کہ جڑا کم آپ کے ذمے لگایا گیا وہ کم اپنے کمال اور گروج پہنچ چکا ہے وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی ہے مون اللہ کی طرف بلاوا آنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر آئے سے ہوندے اپنے اپنے لینا کچھ پابندی لگا لینا اپنے آپ دنیاوی مشاغل کو منہ مو موڑ کے اللہ کی طرف اپنا رخ گیڑ لینا یہ ہے ہے ایسی بڑی نیکی ہے کہ آدمی چند دن اللہ کی خاطر وقف کر لینا اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کر دیندہ ہے کہ ہوں دنیا کا میں کوئی ایسا کم نہیں کرا سوائے انہوں دے جنہوں تو بغیر چارہ ہی نہیں مثلا کھانا اور پینا ہے کوئی انسان بھی اے دے تو اللہ نے مستثنا نہیں رکھا پیغمبر بھی بھوک لگتی آپ نو بھی پیاس لگتی سی آپ بھی کھان دے اور پیندے سن کا نے تو یہ تانا بنا لیا مال رسول الاسواق گلوتا چنگا پیغمبر ہے یہ تو کھانا پیند بک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کھانا پیڈا ویم شی فل الاسواق اور مدینے دے بازار تے گلیاں اندر چلتا پھرتا نظر آ رہا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے اصل کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جا کھا پی نہ ہو جا چلتا پھرتا نہ ہوجے ہی کھان پی والے سے چلن پھرن والے انسان کانو پیندے بھی چلدے پھردے بھی یعنی وہ کم تو بغیر گزارا نہیں جنا بغیر چارہ نہیں انہوں کی اجازت ہے یہ اندر ورنہ آدمی اپنے آپ سے خود پابندی عائد کر لینا ہے کہ اللہ میں تیرے اپنے آپ کو قید رکھا گا میں دنیاوی مشاغل اپنے آپ کو روکی رکھا گا زیادہ تو زیادہ وقت میں عبادت کر اپنے اللہ وقف کر دے کر دے خدا دے اور خدا اپنے خزانے کے منہ وہ بند رکھو یہ ہو جائے یہ بہت بڑی عبادت ہے رمضان یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزے تو بغیر احتکاف نہیں روزہ رکھے ہوئے تو یہاف ہے روزے تو بغیر احتکاف کا کوئی تصور نہیں ایسا باتوں سننے آدی کہ بعض لوگ مغرب کی نماز مسجد اندر پڑھن گئے تے اشاہ تک اتنے بیٹھے رہے اشاہوں بعد گھر واپس آئے پوچھو کتنے سوتے میں احتکاف کی نیت کر کے مسجد اندر ہی بیٹھ گیا تھا یہ کوئی احتکاف نہیں یہ احتکاف ہے اللہ نے رکھ دکا بیٹھے وہ افراد جہاں اپنے آپ اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے وقت کر کے چند دن گزار سکتے ہیں اللہ نے نواز سے بہت, بہت بڑے انعامات رکھے خیر و برکت ہوا مہینہ ہے دی, اندر ان اللہ دی مقدار اندر امت نو مل لمحے غنیمت جان دے اور بھرپور او فائدہ اٹھان دی پوری پوری کوشش فرما دے اور ای تعلیم تے یہی تربیت سے آبادی کی تی ازواج بھی بیتی حدیث ہے کہ مسجد اندر ہی کرنا, کرنا چاہیے اعتقاف کا حق مسجد اندر ہی ادا ہونا واسطے الگ انتظام ہومان الاختلاف دی کوئی صورت نہ ہو انہوں بھی مسجد اندر ہاں ہی بے بکاب کرنا چاہیے اس قسم کے آمال اللہ مرتب ہوتی ہے جمعہ پڑھنے آن لی با پردہ ہو کے خواتین آنا چاہیے یہ شکایت پہنچی ہے کہ سڈیاں باہو باپردہ نہیں مسجد نو آیا جمعہ پڑھنا بہت بڑا ازر اور ثواب ہے لیکن ایک فرق نو نرک کر کے جمعہ پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں پردہ کرنا فرض پردہ کر کے, ہوں پھر آ کے اللہ کے گھر جو انہوں حصہ رکھا گیا انہوں حاصل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَنَّهُ آمَا اللَّهُ لَهُنَّ اللہ دیا باندیا نو مسجدہ اندر آن تو روکنا نہیں روک نہیں سکتے لا کرنا اللہ دیا باندیا نو اللہ دے کے اندر آن تو روکنا نہیں لہن حضو لہن نہ ساج اللہ نے مسجدوں کا حصہ رکھا ہے حق رکھے لیکن وہ او حق اور وہ او حصہ اجر و سراب کا کن ملے گا جن نے فرائض ادا کیتے فرائض کا پورا خیال رکھا احتیاط پر کی مساجد اندر اگر ہے نے خواتین الگ انتظام سارا سلسلہ بالکل الگ حلق ہونا چاہیے ٹکاف بہت بڑی عبادت ہے رمضان اندر جی رکھ دیتی گئی اسی طرح اللہ کے انعامات رمضان نال جہ تعلق رکھتے نے لمہ کیمتی ہے, ہے, ہے، لابا شا سڈے اندر رمضان کی وجہ سے جہی تبدیلی آنی چاہیے سی وہ اس طرح نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے رمضان ایک تربیت ہے مسلمان چھڑا دسیاں جنہاں تو کو محروم ہاں اور اللہ نو پسند نہیں پسند نے اللہ دے پیغمبر پسند نے علیہ وسلم وہ آدت اپنا حکم ہے لبیلی بظاہر منظر نظر آیا کہ الحمد للہ نمازاں زیادہ رونق ہو گئی نمازاں حاضری پہلے بڑھ گئی مزہ پہ نا کہ یہ حاضری مزید بڑھتی رہے سارا سال جاری رہے یہ نہ کہ رمضان گیا اور نماز بھی گئی رمضان گیا کہ مسجد اندر حاضری بھی ابھی بھول گئے رمضان گیا کہ او جا جذبہ ایک نیکی دا ابھر رہا ہے او پھر اس طرح ختم ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے اج دا دن بڑا متبرک دن ہے جمعے دا دن رمدان کا سولہ روزہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سارے دن دا سردار دن قرار دتا ہے ہفتے دے سات دن نے ستان جمعے دی فضیلت جی باقی سارے دن سے آئی ہے جمعے نال بڑیاں چیزوں متعلق ہیں یاد رکھو قیامت بھی جمے دے ہونی چاہیے جی حدیث درام ہے کہ جس وی جمعہ رات کا دن گزر جا ہے اور جمعہ دی رات شروع ہو جاتی ہے تے جنہ اور انسانوں تو علاوہ اللہ کی باقی ساری مخلوق سجدے پہ, پہ رونا شروع کر دیں دی. اللہ کو اپنے گناہ گناواں مافی منگنا شروع کر دینی دی. ہے یہ کہہ کہہ کے ایک دوسرے کو نو کہ شاید کل جا دن آ رہا ہے وہ قیامت دی دن نہ ہوئے. کل اللہ دے سامنے حاضری اور پیشی نہ ہو جائے کدی اتنی بھی سوچیا لیکن جس ویلے سورج نکلتا ہے تو وہ ہفتے معمول مشرق چو نکلتا ہے اسی سمت چلو ہے تو وہ مخلوق اطمینان کا سہ لینی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اجے ایک ہفتہ تور مہلت دے دیتی دی، ہے اج دا دن قیامت دا دن نہیں کیونکہ قیامت کے دن دا سورج جہاں وہ مغرب چو نکلنا یہ علامت رکھی گئی سورج جدو تو اللہ نے یہ بنایا ہے قائم کیتا ہے یہ مشرق اندر گئے مشرق تو نکلتا ہے قیامت دن دا سورج مغرب تو نکلے گا یہ علامت اور نشانی ہوئے گی اس دن کی مخلوق سجدے پہ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ایک ہفتے کی مہلت ہو مل گئی ہے چلو اللہ کل ہوافی منگ لیے اللہ کل ہوخش طلب کر لیے جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے اللہ نے ان سارے دن کا سردار دن بنایا ہے اس واسطے یہ عبادت ہے مسلمان اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ جڑی عبادت کرتے ہیں اللہ ای دا انعام اینا دے, دن دے نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص جتھوں جمعہ پڑھن چلتا ہے فرشتے وہ پچھے پیچھے دے قدم گنتے آ رہے ہوتے وہ جن نے قدم دے کے آئے مسجد تک پہنچن تک جن قدم انہیں دیتے ہوں نے اللہ فرما دی میرے بندے نو ہر قدم دے بدلے ایک سال دی عبادت کا اضرور اور سواب دے, دے. چل کے جمعہ پڑھنا آیا ہے ہر قدم کے ایک سال دی عبادت کا سواب سے جمعہ جس ویلے پڑھ لمے دیا شرط اور وہ ہو ایسا نے کہ کوئی مشکل نہیں وہ پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دے دن اس نیت نال غسل کر لیا کرو کہ اج جمعہ ہے اجتماعی عبادت ہے مسلمانوں نے اکٹھیاں ہونا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آج غسل کرنا اس واسطے میں بھی غسل کر کے جاؤ پہلی شرط یہ رکھی کہ غسل کر لو دے دن ہو سکتا کہ جہاں لباس ہے وہ کر لو سو اس تیاری ہے کہ میں جمعہ پڑھنا سوچے ہوئے صاف کپڑے پہن کے جانا پھر فرمایا اگر ممکن ہو سکے میسر ہوئے کہ خوشبو استعمال کر لو جمعے والے دن ابھی کئی ہو اپنے مواقع ایسے رکھے ہوئے ہیں جب خوشبو استعمال کرنے کبھی یہ شوق آیا ہوگا کہ مسجد اندر آن لگے خوشبو استعمال کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بڑی پسند ہے دو چیزاں بہت ہی محروف سا اور فرمایا کہ اگر کوئی بطور تحفہ بطورے اینا دو چیزوں جو کوئی چیز پیش کرے تو رد نہ کرے جی وہ کو ضرور کچھ نہ کچھ لے لیا ایک تے تو اور دوسری خوشبو کچھ نہ کچھ فرمایا ضرور لے لیا ایک تے آپ کی ویسے خوشبو سی نا ذاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی خوشبو سی دے دے جدرو آ رہی ہوں یقین ہو جاتا کہ حضور ایک تشریف لے آپ خوشبو ویسے بھی بڑی پسند اکثر استعمال کروانے خوشبو کا جمے واسطے فرمایا اگر ہو سکے تو خوشبو استعمال کریا. پھر خطیب دے دے کھڑا ہوں تو پہلے پہلے کوشش کرو مسجد اندر پہنچ جاؤ الحمد للہ آج دیکھ کے اطمینان اور خوشی ہوئی کہ جس ویلے میں آیا تو مسجد اندر دوست احباب پہلے موجود خطیب اگر آ کے ممبر تے کھڑا ہو جائے تے پھر کوئی پہنچے مسجد اندر بغیر کسی شری اے یاد رکھ لوگ جمع پڑھنے ہاں کے دروازے سے بیٹھ جاتے جیتے جمعہ پڑھیا جا رہا ہے نمبر وار نام لکھتے جانے کہ پہلے نمبر سے اے بندہ آیا دوسرے سے ہے تیسرے اے ہے وہ مطابق ازر اور سواب اللہ نے دین ہے پہلے نمبر سے آنے والے اپنا عجر اور سواب الگ لیکن مزید اونٹ دی قربانی دا سواب مل کہ اللہ دی ایک اونٹ قربان کی نام رسول نے کہ جس وطیب ممبر سے آ جاندہ ہے خطبہ شروع کہ او اپنے رجسٹر بند کر لینا تباہ سوہو پاو رجسٹر بند کر کے وہ بھی اندر آ کے خطبہ سننا شروع کر دیں مطلب یہ بھی ہویا نا کہ بعد آن والے کا نام لکھیا ہی نہیں گیا اس واسطے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے پہلے پہلے مسجد اندر پہنچ جائے یہ شرائط نے جمعہ والے اور فرمایا کوشش کریا کرو کہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھیے جنہ کوئی جلدی آئے گا ان, انہی جگہ خطیب کے قریب ملے گی بعد آنا اور گردنا فلانے اگے پہنچنا یہ کوئی ثواب نہیں بلکہ یہ برا سمجھا جن اگے بیٹھنے پہلے آ رہا, پہلے پہنچ صحابہ رام پہلی واسطے این امیدوار بار پہلے جمع ہو جاندے کہ پہلی سف اندر جگہ حاصل کرنے پورا اندازی کرنی پڑتی ابھی سے پورے پا ہیں نا سود حاصل کرنے انامی بان سے سود کھانے زندگی چاہ بھی لہنت موت بھی لانت سود پورے کور سم کے معاملات اندر نے اتنے پورا اندازی ہندی سی کہ پہلی سف اندر کون بیٹھے خطیب کے قریب ہو کے بیٹھو پہلی سب اندر پہنچنے کو ان کی کوشش کرو, کرو چلن لگی کر جائے گی اللہ میرے اندر موجود ہویا تو میں کوشش کراگا توفیق دی میں چڈ دیا یہ نیت لے کے آوے رمضان کا جمعہ ہوگئے دیکھو اللہ کے انعام کن مل جاتے ہیں فرمایا کریے ارطا ایک جمعہ پڑھ لو کوئی شخص کہ اللہ راضی اور ہو گناہ اللہ معاف کر ہے ست دن گزشتہ اج دا, ہو دا دن کنا متبرک دن ہے کنا مبارک دن ہے جمعہ اور رمضان دا جمعہ اللہ کرے کہ سڈیا یہ عبادت قبول ہو جان تیار کیا ہوا نیمت رکھی ہوئی نیم ہو نیم بس وہ ذرا پردے اندر ہیں دنیا اندر آدمی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے کہ ان بدلا نظر آ جاتا ہے کہ شام نو نو اینے پیسے مل جان گے ملازم آدمی لگا رہتا ہے کہ مہینہ ختم ہون والا ہے یقم تاریخ تنخواہ مل جائے گی اس واسطے دنیا اندر دلچسپی ساری زیادہ ہو جاندی ہے کہ چیزاں سامنے ملتی نظر آدی نقد یعنی ہے معاملہ اللہ کا معاملہ تھوڑا جہا ادھار ضرور ہے لیکن وہکا کوئی نہیں فریب کوئی نہیں ہے وہ یقین نہیں لیکن تھوڑا اللہ نے ساتھ دے تو اللہ میں لینا میں کما لینا میں جمع لگتا تو اللہ تو عطا آئے یہ وقت جائے بڑا با برکت ہے یہ دن بڑے اللہ کی رحمت کے دن نے یہ دھاکہ خاص طور سے اللہ کی مسرت اور بخش کا ہے اللہ کو مافیا منگو اپنے سے. دیگر سے. زندہ جڑے نے جڑے ہو گئے نے اللہ دربار کھلا ہے اللہ کی رحمت بڑی فراہ اور وسیع ہے اور اللہ کو ماف کرنا بڑا ہی پسند سانو بھی ایک دوسرے تو درگزر کرنی چاہیے انسان کو انسان نہ اونچ نیچ ہو جاندے ہیں قرآن فرمایا کر تو اللہ تو سارا اللہ معاف کرنا بڑا پسند ہے معافی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بڑی محبوب ہے وہ معافی منگنا اللہ دی خاص رحمت ہے اللہ فرما دے اللہ سانو بھی راضی ہو جا اللہ سان بھی اپنی رقم کر دے اللہ گناہ مت بھی اپنی رحمت کی کرم پھیر دے یہ بڑے قیمتی دن ہے پتا نہیں زندگی اندر دوبارہ حاضر ہونے نے قیامت تک ان والے توفیق عطا فرما دے کہ ابھی اس قسم کے موقع تو پورا پورا فائدہ اٹھا دی رہیے روزہ الحمد للہ ایک صحابی آئے آ کے وہ بیٹھ گئے آپ نے انہوں حکم دا سر لے رک آتے ہیں کہ اس کے پہلے دو رکت پڑھ پھر بیٹھ خطبہ شروع ہو گئے تو کم از کم دو رکت ضرور پڑھنی ہیں دو تو زیادہ نہیں پڑھیا ایک تے یہ ای بات ذہن نشین نشیل کرنا دو سنتیں پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے خطبہ سننے واسطے تو جہے دوست زیادہ پڑھنیا شروع کر دین خطبہ شروع ہوتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں لا علمی لگا ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ احتیاط ہونی چاہیے کہ خطبہ شروع ہو گئے مسجد دو رکتہ پڑھ کے خطبہ سننا شروع کر دیں اور ایسی جگہ تے جتھوں اگے تو کسے دے گزرن دا امکان نہ ہووت دینا رستے اندر نماز کھڑے ہو جانا اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بڑی واحد فرمائی نمازی دن اگوں جا گر اُن سے یہ حکم دیتا فرمایا جاؤ یا بل مارنا یا دل مسلی اگر کوئی نمازی دی گزرن دا جان بج کے اگوں گزر جان بجھ کے اگوں لگنے کا گنا جی ہونا گنا ہے کہ چالیس سال تک کھڑا رہنا قبول کر لے نمازی دی گزرن دا کے اگوں گزر کے نظر چالیس سال یہ تو اندازہ کر لو کنا بڑا جرم ہے نماز پڑھنے والا دعوت نہ دے موقع نہ دے کسی اپنی نماز اگوں گزرن دا وہ ایک طرف ہو کے میں دیکھ رہا ہوں اتنے رستے اندر نماز پڑھنیا شروع کر دے دین دوست ایک پاسے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے اور پھر سوترا اگے رکھ لینا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اگے رکھ لینی چاہیے کہ نمازی اگوں گزرنے والا اگر اس چیز کے اتو گزر جانا ہے تو وہ گنادار نہیں آتا وہ ایک وجہ ہے ایک سبب ہے بیت اللہ کے چارے پاس نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور شاید ہی چوبی گھنٹے چو کوئی وقت ایسا گزرتا ہو جب کوئی نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ فرضی جماعت جب کھڑی ہوتی ادو سے سارے اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ علاوہ چوبی گھنٹے نمازی نماز پڑھ رہے ہوں نے کتنے نہ کتنے اور او دے پابندی کوئی نہیں نہ سورج نکل نکلندی نہ سورج دے غروب ہوندی نہ سورج کے زوان ہوندی کوئی پابندی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوی کبو کوئی چاہے اتنے نماز پڑھ سکے چونکہ چار پاسے بیت اللہ نے نماز پڑھی جا رہی ہوں یہ پڑھ رہے ہوں کوئی نہ کوئی اس واسطے اس پابندی نماز اگوں کوئی نہ گزرے یہ تھوڑا جہا نرم کر دیا گیا جان بجھ کے پھر بھی ایو اگوں لگتے پھر نہ وہ گنا ہے لیکن اگر کوئی گزر جانا ہے اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے کوشش پھر بھی کرے جنہیں بچ سکتا ہو بچ جائے جتے مجبوری آ گئی اللہ معاف کر دے گا لیکن باقی مسجد اندر, اندر مسجد نبوی بھی شامل ہے باہر لوگ بینت اللہ اندر دیکھ کے کہ نمازیاں کو گزرتے چلے جا رہے ہیں اپنے اسی معمول مسجد نبوی اندر بھی جاری رکھتے ہیں اور پھر واپس آ کے اتنے بھی وہ عادت اسی طرح شروع رکھتے ہیں کہ اتنے کوئی نہیں پوچھتا کوئی پرواہ نہیں کرتا اتنے بھی وہ اس سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے اگر نمازی نت ہوگی ہاں نمازی کے اگوں گزر والے پتہ ہوگی کہ یہ کن بڑا گنا ہے وہ چالیس سال کھڑا رہنا قبول کر لے نمازی اگوں نہ گزرے اس واسطے سارے دوست اس بات کا خیال رکھنے اور اے احتیاط کر پہلے سے پڑھنے واسطے منائم اے, اے جڑیاں اخبار لکھ کے پیجیاں پھر انہوں کا جواب دن لی بھی وقت چاہی چاہیے آخر مسئلہ مختصر لکھیا ہوگی جی جڑی بات کچھ نہیں ہے متعلقہ ہوگی اور اختصار نہ لکھی ہوگی میں حاضر ہوں اس قسم کی تفصیلات واسطے بڑا ٹائم انشاءاللہ میں حاضر ہوں آؤ کچھ چشمے ماں روشن دل شاد ایک بات جس جی طرف کسی دوست نے اشارہ کیتا ہے ہے وہ اے ہے کہ ماں باپ کا بڑا ادب اور احترام ہے یہ شک نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ممبر کی پہلی سیڑھی سے قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا, پھر آمین. تیسری سیڈی تے قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اے پیش آیا پڑے خود بھی سنے لیکن کدی آپ نے ممبر سے چڑھتے ہوئے آمین لفظ نہیں آپ فارغ ہوئے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ایک نئی چیز نوٹ کی تھی. کہ آپ ممبر چنا چین سیڑیاں چڑھ گیا ہوا آمین پکار تین اسباب اور تین وجوہات بیان فرمائیاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس میں ممبر کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھا ہے. جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آکے اللہ دے ایک فیصلے دے بارے اندر میں نے دستیا کہ اللہ نے اج اے فیصلہ فرمایا کی فیصلہ تھی اللہ نے فرمایا کہ جس شخص دی زندگی اندر او دے ماں باق موجود ہون چ یا دنوں ہون کہ پھر او انہوں نے خدمت کر کے انہوں نے عزت کر کے انہوں نے عدب اور احترام کر کے اللہ کو جنت نہیں لے لے فیصلہ کر دیری لان دی دی میری رحمت تو محروم ہو گیا, دور ہو گیا میں کیا آمین جبریل بالکل ٹھیک ہے یہ فیصلہ اللہ کا بڑا ہی اچھا ہے کہ جیسے ماں باپ زندہ ہون کہ پھر پھر راضی کر کے اللہ کو جنت نہ لگے وہ بڑا ہی بد قسمت اور بند سے دوسری سیڑھی کے قدم رکھیا تھی ایک ہوئے فیصلے کے بارے اندر اطلاع پہنچی فرمایا اللہ فرما دے نے کہ جس شخص دی تندرستی اندر زندگی اندر صحت اندر رمضان آ گیا رمضان دے روزے رکھ کے اللہ راضی نہ کر لیا اللہ کو لو جنت نہ لے لی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ میری لانت میرے فرشتیاں دی لانت اور ساری روح زمین دے انسانوں دی لانت میں پھر فرمایا آمین اللہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے دی. تیسری پیری قدم رکھا پھر فرمایا آمین وہ بارے اندر یہ اطلاع ملی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس شخص دے سامنے آپ دا نام نامی آپ دا اسم گرامی احمد یا محمد پکاریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آپ سے درود نہ بھیجے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ میری لانت میرے فرشتہ کی لانت ساری روئے زمین کے انسان کی لانت آپ نے فرمایا اے فیصلہ بھی بالکل برحق برحکے آمین کہہ کے اس فیصلے کی